را و, و, و معرفتا جی بکی آپ لوگوں کے لیے وائس کلیئر ہے رول نمبر تین جی یہ ہے خبر کانا منصوبات میں سے کہتے ہیں کہ کانا وغیرہ کی خبر افعال ناقصہ جو ہیں ان کا اسم مرفو ہوتا ہے جو کہ آپ مرفوعات میں پڑھ کے آ چکے ہیں جبکہ ان کی خبر منصوب ہوا کرتی ہے تو اس لیے اس کو منسوخ بات میں ذکر کیا تو کہتے ہیں کانا اور اس کے اخواج یعنی اس کے جو مثل جو الفاظ ہیں افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر کیا ہوگی منصوب ہو کہتے ہیں کہ جو ان کی خبر ہے وہ بھی مبتدا کی خبر کی طرح ہے لیکن ایک فرق بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہم آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں مبتدا اور خبر کی بحث مرفوعات کے اندر کہ مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں اگر ان میں سے نکرا ہو تو متعین ہے کہ معرفہ ہوگا تو وہ مبتدا ہوگا تو, ہوگا تو خبر ہوگی لیکن اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو پھر اس میں سے پہلا اسم جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور ثانی کیا ہوگا خبر کہلائے گا کیونکہ جب دونوں معرفہ ہوں تو خبر کی تقدیم جائز نہیں ہے یہ اصول آپ نے پڑھا ہے وہاں پر تو یہاں پر یہ فرق کہتے ہیں کہ باقی تو کانا وغیرہ کی خبر بھی بالکل مبتدا کی خبر کی طرح ہے بقیہ تمام احکام میں تقدیم تاخیر وغیرہ میں صرف ایک فرق یہ ہے کہ باوجود معرفہ ہونے کے بھی کانا وغیرہ کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے جبکہ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی تھی لیکن کانا وغیرہ اور اس کے اشباع جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے باوجود معرفہ ہونے کے بس یہ فرق بیان کیا ہے اس کے بعد ہے دوسری فصل میں انا واقعہ آتے یعنی روف مشبہ بل فیل ایسے حروف جو کے تشویر رکھتے ہیں ان کا اسم ان کا اسم کیا ہوگا منسوخ جبکہ مرفوعات کے اندر آپ عروف مشبہ بل کی خبر پڑھ کے آئے ہیں یا خبروں اننا واقعہ آتے ہاں مرفوعات میں تھی یہاں پر کیا ہے اسم ان واقعات آتے حا انف مشبہ بل فیل ان کا انا لئی تلا کے انہ ان کا جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ منصوبات میں سے ہے دیکھ لیجئے اس کو پسلم خبروں کہنا و اخواتہ کہتے ہیں کہ کانا اور اس کے ہم مثل سل دیگر جو الفاظ ہیں ان کی خبر وسند وسند و بادہ دکھا ان کے داخل ہو جانے کے بعد وہ خبر مسند ہوتی ہے ول مست خبر ویسے ہی مستند ہوتی ہے لیکن بعض دکھولیا کی قید لگا کر بقی اخبار وغیرہ کو خارج کر دیتے ہیں کانا زیدن کا ایمن جیسے کہ کانا زعید کا ایمن کانا فیل ناقص ناصب الخبر زعید اسم میں کانا اور کا ایمن خبر کانا ٹھیک کہ ہے جی کہتے ہیں وہ حکم ہو کہ خبر کانا کا حکم کانا وغیرہ کی خبر کا حکم کا حکم خبر مبتدا مفتد کی خبر کے حکم جیسا ہے اللہ انہو مگر یہ کہ یوز و تقدیم ہوا اسما کانہ وغیرہ کی خبر کو مقدم کرنا کانہ وغیرہ کے اسماء پر جائز ہے ما کو ہی معرفتن باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے خبر کیا ہو معرفہ ہو یعنی یہ فرق بیان کیا کہ مفتا کی خبر کی طرح ہے بکیہ لیکن صرف یہ فرق ہے کہ اگر مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو پھر اس کا مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں تھا مگر یہ کہ کانا وغیرہ کی خبر جو ہے وہ باوجود معرفہ ہونے کے اس میں کانا وغیرہ پر مقدم ہو سکتی ہے بخلاف خبر المبتدا ٹھیک ہے جی مبتدا کی خبر کے برخلاف نف کان القا کان القاما اب دیکھو القاعما یہ کیا ہے خبریں کہنا ہے اور اس میں کہنا ہے جو کہ کیا ہے وہ آخر ہے تو زیدن یہ بات سمجھ میں آ جی اس کے بعد فصلن اسم ان و واتا انہ اور اس کے ہم مثل یعنی حروف مشبہ بال فیل مثر جتنے بھی اسما ہیں وہ جو کہ پہل کے ساتھ تشویر رکھتے ہیں اس میں انا وغیرہ یعنی انا اور اس کے ہم جو دوسرے الفاظ ہیں اسما ہیں ان کا یہ کیا ہے حروف جو ان کا اسم ہوگا جی مسند علیہ ہوگا بادہ دل ان کے داخل ہو جانے کے بعد نہ اندن کا امن انا زئی دن کا ٹھیک ہے جی زیدن منصوب اسم انہ انہ اور پھر مشبہ بالفعل زیدن اسم انہ آئمن خبر انہ انہ انہ کا انہ لیتا لیکن اللہ اللہ پھر مشبہ بالفعل کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ کیا ہوگی منصوب ہوگا اور اس کے بعد کی خبر کیا ہوگی مرفوع ہوگی اس کے بعد ہے قصل المنصوب بلا اللتی لنفی الجنس لائے نفی جنس کا اسم اس کو انشاءاللہ العزیز کر پڑے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اچھ سے تمام کے حامی و ناصر ہوں سلام جہاں آپ کا سوال کیا تھا آپ کو دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اصطلاح ٹھیک ہے بیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے معاشرت کے اندر سوسائٹی کے اندر جو چیزیں رواج پا جاتی ہیں اب اس میں جو اصلیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کلادم ہو جاتی ہے تو اس کا کہنا یہ والا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال احتیاط تو یہی ہے کہ اس طرح کے لباس وغیرہ وضع قطع ایسی اختیار نہ کی جائے لیکن یہاں تک بات ہے زبان کا تو یہ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے اس میں تشب و بالقوم تو نہیں ہے زبان تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں کسی بھی میں کوئی تشابہ نہیں ہے منت شب بہادر زمان کا بالکل بھی کوئی دخل نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کرنے کی ضرورت نہیں بتا تو آپ نے صرف زبان کا پوچھا آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے وہ اس میں نہیں آئے گا جی اگر ہاں اگر جو یہ کہتا ہو کہ میں اوباما کی طرح انگلش بولتا ہوں یا اس کی طرح بولوں گا محض لغت کے اعتبار سے اگر کرے گا تو پھر اس میں پشابن نہیں ہے تو لغت میں پشابن نہیں ہے زبان میں نہیں ہوں اگر تعین کر لیتے اور صرف صرف اس وجہ سے کرتا ہے محل اس کو لغت نہیں سمجھتا اور صرف ان سے محبت کی بنا پر کرتا ہے کفار سے محبت رکھتا ہے پھر بہت سے دور درجے میں جا کر بہت سی تعویلات کے بعد پھر ہم کہہ سکیں گے لیکن ایسا ذرا مشکل ہے یہ تو ہو تو پھر تو میں نے بتا دیے نا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یا کہنے کی حد تک تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ لائف میں ٹھیک ہے کون سا شخص ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ انگلش کو وہ ایک لغت کے اعتبار سے نہ دیکھتا ہو بلکہ کہتا ہو کہ میں صرف انگلش کو اس لیے سیکھ رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں یہ کفار بولتے ہیں اور مجھے وہ اچھے لگتے ہیں بحثیت کافر ہونے کے ذرا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے اس کو ہوا نہ دی جائے اس کو دھول نہ دیا جائے بہت مشکل کا درجہ ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح یہی سوال اس کے متعلق پینٹ شرٹ کے متعلق ہوتا ہے اچھا اسی طرح لیکن جن چیزوں کا حکم ایک تو شریعت کے اندر خود سراہتا آیا ہے وہ تو حدیث کے اندر ہے وہ تو پکی بات ہے کہ وہ چیزیں جو منع ہیں وہ تو منع ہیں مثلاََ بالوں کے ہے کہ کچھ چھوٹے کر دینا کچھ بڑے کر دینا ٹھیک ہے وہ تو ایک الگ سے ہے ناجائز ہے لیکن من تشب قوم بن فہو من ہوں یہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ نیت کا اعتبار بار ضرور ہوگا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے کسی درجے میں اگر کسی وقت پائی گئی ہو تو پائی گئی ہوں کہ وہ ایسے بیٹھ کے کھاتے تھے مثلا آپ اسی چیز کو لے لیں کہ میز پر اور اسی طرح کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانا اگر پہلے کسی شخص نے زندگی کے اندر کسی نے کسی سے یہ لیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ فلاں انگریز ایسے کھاتے ہیں فلاں غیر مسلم ایسے کھاتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے تو اس کی حد تک تو ہم کہیں گے لیکن پھر اب ایسا ہوا کہ یہ چیز ہماری سوسائٹی کا ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی اب یہ خود ہمارا اپنا رواج ہے ہماری اپنی ایک حالت ہے ہماری اپنی ایک کیفیت ہے اس کو اس کے ساتھ کشمیر کے ذرا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو جو چیزیں پھر اپنی سوسائٹی کا اپنے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں پھر ان کی طرف دوسروں کی طرف نسبت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ چیزیں ہمارے اپنے معاشرے کا حصہ کراتی ہیں پینٹ شرٹ پہننا کہیں گے آپ کی یہ غیر غیر مسلم کے ساتھ تشویح ہے بہت مشکل ہے کیونکہ اب یہ ہمارے معاشرے کا خود حصہ بن چکا ہے خود ہمارا رواج بن چکا ہے اسی طرح اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لیے اس بات کو لے کر اور اس کے عموم کو لے کر ہر ایک پر اور یہ بہت تفریح ایسے ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں لیکن ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے ویسے ٹھیک ہے تو ذرا مشکل ہے ہاں جہاں پر نیت ہو اسی کی اور سمجھ میں آتا ہو کہ وہ کر ہی ایسے رہا ہے اور اسی کے ساتھ کرتا ہے اسی کو اپنا جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے اور اسی کو دے کر اس کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر بالکل منتشب بہاب قومن فحمن ہم کا وہ ہے نہیں مستاح کے لئے گا ٹھیک ہے نا مثلاََ ہمارے जो ہاں ایسا ہوتا ہے ابھی آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے جو نجوان نسل آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو سٹارز کلاتے ہیں کہنے والے جو کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ٹھیک جن کو ایک پچھلے دور میں کمینے اور نائی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے نا تو مختلف قسم کے القابات ان کو دیے جاتے تھے تو اس معاشرے کے اندر آج کل کے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں ہیروز کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ غیر مسلم یا مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ان کے ساتھ اگر کوئی مشابہ اختیار کرتے ہیں اپنے لباس میں ٹھیک ہے اور اپنی وضاح قطع میں یہ ضرور اس کا مرداق ہوگا منتشا بہاب قومن فہوامن ہوں ٹھیک ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک ٹھیک دین سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق تعبر سلام علیکم